سائی کی دعائیں سی شروع کرتے وقت یہ آیت مبارکہ اور دعا پڑنی چاہیے انََََََََََ صفا ولم ابد بما بد اللہ ابی بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں میں اسی سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا یعنی صفا سے ہر چکر میں صفحہ اور مروہ پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و صلاح کریں تسبیح تحلیل پڑھیں اور دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ شریق له, له الملک وحمد بہ الاَ الشعین قدیر لا الہ الا اللہ وحد ان جز وادہابدہ ہوظم واہد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور لشکروں کو تنہا اس نے شکست دی اور صفہ مروہ کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں خصوصاً دوڑنے کی جگہ پر اللّہ مغفر ورحم و رحمت الاکرم یا اللہ معاف فرما دیجئے اور رحم فرمائیے آپ بہت عزت و اکرام والے ہیں روایت نمبر ایک ثم خرج من الباب البہ الصفا فلم دن منصفہ قرآن ولمر وطمن شاءل ابد اب مبد اللہ به اب بالصفا فرق علی حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثلا ہلاسا مرت خلاصہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواب سے فارغ ہو کر جب سائی کے لیے تشریف لائے تو اولن صفا پر آئے اور قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیات مبارکہ تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا ہم سائی اسی پہاڑ سے شروع کریں گے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے فرمایا ہے یعنی صفا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھے اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ فرما کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور تکبیر بیان فرمائی اور پھر یہ کلمات پڑھے لہٰ عدآ پھر دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جی عمل تین بار فرمایا روایت نمبر دو ابن مسعود رضی اللّہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نئی دا بطن بتن قال اللهم مغفر وارحم رحم العز الاکرم خلاصہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی سائی فرماتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے